باب نمبر چونتیس آداب وضو اور اس کے اسرار جب وضو کیا جائے تو اسے مسواک سے شروع کرے ہمارے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ چند روات کے ساتھ جناب خالد بن جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں اپنی امت پر دشوار تر نہ جانتا تو عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرتا اور ہر فرض نماز کی ادائیگی کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا مسواق کی صفت حضرت امام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شب کو بیدار ہوتے تو مسواک سے دہن مبارک کو پاک اور پاکیزہ فرماتے ہر نماز اور ہر ایک وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے اور جب منہ بند رہنے سے منہ کا مزہ بدل جائے اس وقت بھی مسواک کرنا چاہیے خواہ وضو نہ ہو اور جب دانت اوپر تلے چڑھے رہتے ہیں تو منہ کا مزہ بدل جاتا ہے روزے دار کے لیے زوال کے بعد مسواک کرنا مکرو ہے قبل از زوال مستحب ہے غسل جمعہ اور تحجد کے وقت بھی یعنی شب کو تحجد کی نماز کے لیے بیدار ہونے پر مسواک کرنا مستحب ہے مسواک کرنے سے پہلے خشک مسواک کو پانی میں تر کرے اور تر ہو جانے کے بعد دانتوں کے طول و عرض میں اسے ملے یا رگڑے اگر یہ کام اختصار سے کرنا ہے تو مسواک غرض میں کرے جب مسواک سے فارغ ہو جائے تو اس کو دھو ڈالے اور وضو کرنے کے لیے بیٹھے وضو کا طریقہ اور اس کی دعائیں وضو کے لیے جب بیٹھے تو قبلہ رو بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرے اور یہ پڑھے رب آؤز بکا منحمۃ شیاتین کا ربی این درون اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں، اور ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب ہاتھ دھونے لگے تو یہ پڑھے الحمد انی و کل ال... يم... برکت و اعود بکا منا شومی ولکا الہی میں تجھ سے یمن وبرکت کا طلب طالب ہوں اور نحوست و ہلاکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کلی کرتے وقت یہ کہے الم صلی علی محمد و عل محمد وعنی آئنی اللہوتی کتاب کا و ذکر لکا الہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر درود بھیج اور اپنی کتاب کی تلاوت اور بکسرت ذکر کرنے پر میری مدد فرما ناک میں پانی چڑھاتے وقت اور دھونے کے وقت یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اوجدن راہتن راحت الجن و انت اللہ تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج اور مجھ سے خوش ہو کر مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے جب منہ دھوئے تو یہ دعا پڑھے اللی علی محمد و علا محمد و بید وجہ یوم دو وجوہ اولیا ولا تسود وجوہ ادا الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل پر درود بھیج اور میرے منہ کو روشن فرما اس دن جب کہ تو اپنے دوستوں کے چہروں کو روشن فرمائے گا الہی میرے منہ کو سیاہ نہ کرنا جس دن تو اپنے دشمنوں کے منہ سیاہ کرے گا جب دایا ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے الحمد صلی علی محمد وعلا آل محمد, وعلا آل محمد وعلا و آیتنی کتابی بیمینی امینی و حسبنی حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج اور مجھے میری کتاب آمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دینا اور مجھ سے آسان حساب لینا جب بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے اللہ انی ععود بکا ان تو تنی کتابی بشمالی او میں ورا ظہری الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے جب کہ میری کتاب یعنی آنامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے یا میری پیٹھ کے پیچھے سے جب سر کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے الصلی محمد و علیہ آل محمد الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کی آل پر درود بھیج اب مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے اور مجھ پر اپنی برکت نازل فرما اب مجھے اپنی اے عرش کے سائے میں سایہ گیر بنا جس دن تیرے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا کانوں کا مسح کے وقت یہ کانوں کے مسح کے وقت یہ دعا پڑھیں اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وجعلنی ممن يسمع القول فيتبع احسنه اللهم اسمعني منادي الجنه مع الابرار گردن کے مسح کے وقت یہ پڑھے الحمہ فقی راقبتی, راقبتی من النار و اعودبکہ من السلاسل والاغلال اللّہ فقی رقبتی من النار اعودبکہ منصلا سلی السلاسل والاغلال الہی میری گردن کو آگ کے عذاب سے چھڑا دے اور میں جہنم کی بیڑیوں اور زنجیروں زنجیروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں دایاں پاؤں جب دھونے لگے تو یہ دعا پڑھے علامہ صلی علی محمد و علی محمد محمدن و سبت قدمی علاس علاسر ملاقام المؤمنین الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر درود بھیج اور میرے قدم کو پلے سرات پر مومنین کے قدموں کے ساتھ قائم رکھنا جب باءا پاؤ دھوئے تو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واعوذ بك أن انزل ان تزل قدمي على الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين الٰہی حضرت محمد مصفاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج اب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے قدم کو سرات سے لغزش ہو جس دن اس پر منافقین کے قدم ڈگمگائیں گے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ یہ تمام عدیہ معصورہ نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وضو تسمیہ سے فرماتے اور ختم کے وقت تشہد پڑھتے بہرحال اگر یہ تمام دعائیں پڑھی جائیں تو مجبے ثواب ہیں ممکن ہے کہ طریقہ سہروردیہ میں یہ تمام دعائیں رائج ہیں رائج ہوں یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے جب وضو سے فارغ ہو جائے تو آسمان کی جانب سر بلند کر کے یہ دعا پڑھے اشحد اللہ الا اللہ لا شریک لہ و اشحد الحمد ابد رسول و بحم کا لا انت ااملت سوء سوء وظلمت نفسي استغفرك واتوب اليك فاغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني صبورا وشكورا واجعلني كثيرا او وہ اسب بہ کا بکرتا ہوں اصیلا وضو کے فرائض پہلا منہ دھونے کے وقت نیت کرنا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ احناف میں نیت وضو فرائض وضو میں داخل نہیں ہے فقہ شافعی میں فرض ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے دوسرا منہ دھونا منہ یا چہرے کی حدیں یہ ہیں چہرے کے ابتدائی سطح سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک تمام حصہ اور لٹکتی داڑھی ایک کان سے دوسرے کان تک عرض میں اور وہ سفیدی بھی جو دونوں کانوں کے اور داڑھی کے درمیان ہے اور پیشانی کی جگہ جہاں بال نہ ہوں اور جہاں بالوں سے کھلی ہوئی جگہ ہو یہ حصے پیشانی کے دونوں طرف عام ہیں یہ حصے پیشانی کے دونوں طرف ہیں یعنی عام ظہور پر ان کو کنپٹی کہا جاتا ہے ان دونوں حصوں کا بھی منھ کے ساتھ دھونا مستحب ہے تہذیف کے بالوں یعنی چہرے کے بالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے داڑھی مونچھوں بھوؤں اور دوس... دونوں طرف کے کے گل مچھوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے اس کے علاوہ ضروری نہیں البتہ داڑھی اگر ہلکی ہو گھنی نہ ہو تو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے منہ دھونے میں آنکھوں کے کونے میں جو سرما جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی صاف کر دے تیسرا دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا دونوں ہاتھوں کے دھونے میں دونوں کہنیاں بھی شامل ہیں اور آدھے آدھے بازوؤں تک ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے اگر ناخن اس قدر بڑھ گئے ہوں کہ پوروں سے نکل گئے ہیں تو سورت میں ناخنوں کا اندرونی رخ بھی دھونا اقوال صح کے مقال صح کے مطابق واجب ہے چوتھا سر کا مسح کرنا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ احناف میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے سر کا مسح اسی حد تک کرنا چاہیے جہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی جس کو مسح کہا جاتا ہے یعنی سر کے جز پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے مساح اس طرح کرے کہ داہنے اور بائیں ہاتھ کے انگلیوں کو ملائے اور ان, کے سر کے اور ان کو سر کے اگلے رخ پر پھیرے پھر ان کو گدی تک کھینچتا ہوا لائے اور ان کو وہاں تک واپس لے آئے جہاں سے ابتدا کی تھی انگلیوں کو آگے لے جاتے وقت اور پیچھے لے جاتے وقت دونوں حصوں کی طریق و نصف نصف استعمال کرے آگے اور پیچھے کو وَيَنْصِف بِلِلْكَفَيْنَ مُسْتَقْبِلَ وَمُسْتَبْدِرَ مُسْتَدْبِرَ پانچوان دونوں پاؤں کا دھونہ وضو کا یہ پانچوان فرض ہے پاؤں دھونے میں دونوں ٹخنوں کا دھونا بھی شامل ہے آدھی آدھی پنڈلی تک دونوں پاؤں کا دھونا مستحب ہے اگر صرف ٹخنوں تک پاؤں دھوئے تو یہ بھی کافی ہے یقن غسل القدم کا بین دونوں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے خلال اس طرح کریں کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر بے ترتیب ختم کیا جائے اگر پاؤں پھٹے ہوئے ہوں یعنی جگہ جگہ بوائی ہو تو اس پر پھٹے ہوئے حصے میں بھی پانی ڈالنا ضروری ہے یا اگر اس پر کوئی چیز مثلا چربی یا آٹا لگا ہو تو اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے چھٹا اس ترتیب سے وضو کیا جائے جس ترتیب سے قرآن پاک میں مذکور ہے یہ چھٹا فرض ہے ساتواں ساتواں فرض یہ ہے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم قول کے مطابق آزائے مذکور کو بغیر کسی وقفے کے دھویا جائے پے درپے جس کی حد یہ ہے کہ معمولی ہوا اس میں اس ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دھو لیا جائے وضو کی سنتیں وضو میں تیرہ سنتیں ہیں اور وہ یہ ہیں پہلا وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے دوسرا دونوں ہاتھوں کو کلائی تک پہلے دھو لینا تیسرا کلی کرنا اس طرح کے پانی حلق تک پہنچ جائے روزہ دار کو غرغرہ اور اس تنشاق میں احتیاط لازمی ہے چوتھا ناک میں پانی ڈالتے وقت اس کی اچھی طرح صفائی کرنا اور اس طرح پانی چڑھانا کہ وہ نتھنوں تک پہنچ جائے پانچواں گھنی داڑھی کا خلال کرنا چھٹا انگلیوں کا کھول کر خلال کرنا ساتواں دائیں طرف سے خلال کی ابتدا کرنا آٹھواں کوہنی اور ٹخنوں کا ان کی حد سے آگے تک دھونا نواں پورے سر کا مساح کرنا دسواں کانوں کا مساح کرنا گیارہواں ہر عضو کا تین مرتبہ دھونا بارہواں قول امام شافی کے مطابق آزائے وضو کا پے درپے دھونا تیرواں تین دفعہ سے زیادہ آزائے وضو کا نہ دھونا وضو کے مستحبات وضو کے مستحبات یہ ہیں کہ ہاتھوں کو نہ جھٹکا جائے دوران وضو میں گفتگو نہ کی جائے پانی تپانچے کی طرح نہ مارے تازہ وضو کرنا بھی مستحب ہے لیکن پہلے وضو سے جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے ورنہ اس میں کراہت ہے و تحدید الودوع مستحب بشرتی این یوسلی بالو متر ولا فم کرو عوارف المعارف طبع بیروت صفا 296